بدل <تصفيق> ہوتا نگر زاوی فاصلہ ارد البرد کی تاریخ کسی مقام کا دائرہ معتری نہار سے شمالن جنوبت زابی فاصلہ یہ دو چیزیں ہم نے پڑھ لکھے ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے ہم کسی مقام کا کسی مقام کی تعین کرتے ہیں رض پر قرآن عرض پر کسی مقام کی تاریخ کرنی ہے تو پھر یہ دو چیزیں استعمال کرتے ہیں طول البل اور ارض البلت طول اور ارض بھی کہتے ہیں صرف اور طول البل ارض البلت بھی کہتے ہیں دونوں کہہ سکتے ہیں دوسری جو دو چیزیں ہم نے پڑھی کہ انہی دوائرے ارض البرد کو آسمان پر فرض کر لیا تھا ہم نے اس سے زائرہ بہترین آہار بن گیا اور کیا نام ہے اس کا سور نے ارز الد کو جو ہم نے دوائرے ارض البرد کو آسمان پر فرض کیا تو دوائر میل بن گئے جس سے سماغی فتح استفا بن گیا اور پھر ادھر کلبی شمالی سماغی کل پیش, سماوی پیش تھا جب طور البرد کو اوپر فرض کیا تو دوائر زمانیاں بن گیا یہی دو دائرے جو تھے یہ والے اور یہ والے ان کو آسمان پر ہم نے فرض کر لیا جب آسمان پر ہم نے یہ ارض البرد کے دائروں کو فرض کیا تو دوائر میل لگے رکھے جب ان طور البرد کے دوائر کو فرض کیا ایسے تو یہ دوائر زمانیاں بن گئے پھر ان میں فرق بھی میں نے بیان کر دیا تھا کہ ارز البلد اور محل میں تو اتنا زیادہ فرق نہیں تھا صرف نام کا گویا کے فرق تھا ناپنے کا طریقہ وہی تھا اکائی ہوئی تھی ببدا وہی تھا سب چیزیں وہی تھی تقریباً لیکن طور البل جو نیچے ہم ناپتے تھے اس کے جب دوائیں کو ہم نے آسمان پر فرض کیا تو بہت سی چیزیں بدل گئی ایک تو چیز یہ بدل گئی کہ ان کا نام نیچے تور البل تھا اوپر دوائے زمانیاں زمانیہ بن گئے دوسرا فرق یہ ہوا کہ ان کی جو مبدا تھا وہ بدل گیا انکم یہاں مبدہ گرینیج کا خط تھا اوپر اعتدار ربی کا نقطہ بن گیا اس کو مبدہ اپنا دیا وہ اعتداد ربی کیا ہے وہ بتاؤں میں اور پھر تیسرے یہ کہ اکائی بدل گئی گھنٹے منٹ میں ناپنا شروع کر دیا اوپر کو ادھر ہم درجات میں ناپتے تھے اور تیسرا مزید یہ بدل گیا کہ جہت تبدیل ہو گئی اس کو ہم شرم شمالن اور شرکن گربن دونوں طرف ناپتے تھے اس کو صرف شرکت ناپیں گے ایسے بھی پھر اس کو ہم کہہ دیتے کہ کسی مقام کا ترو بلد اتنا ہے اس کو جب ناپتے ہیں تو کہتے ہیں کسی جرم سماوی کا سود مستقیم اتنا ہے ٹھیک ہے نا اسی سود مستقیم کو ہم نے دوسرے دو نام بھی بتائے تھے ایک مطلب اس سود مستقیم اور تیسرا انگریزی کا نام تھا رائٹ right اس کو آر اے کہہ کہتے رو رائٹ تو اس کو کہتے کسی جرم سماوی کا رائٹ right اسینشن اتنا ہے اس وقت مطلب بھائی اتنا ہے یہ کہہ دیا جاتا ہے لیکن میں نے ایسا کیا کہ یہ جو دو چیزیں ہیں ایک میل دوسرا سعود مستقیم ان دو چیزوں سے ہم کسی جرم سماوی کا کام سماوی آئین کرتے ہیں کسی چیل میں کی پورے سما میں تعجیم ہوتی ان دو چیزوں کے ذریعے سے میل اور سود مستقیب سے انگریزی والے میل کو کہتے ہیں ڈگلینیشن اور سود مستقیب کو کہتے ہیں رائٹ رائٹن ڈگلینیشن اور رائٹ ٹو جب یہ بتا دیے جائیں کہ کسی سورج مثلا آج سورج کا اس وقت مطلب سوائی اتنے گھنٹے ہے اور اس کا میل اتنے گھنٹے ہے تو یہ دو چیزیں اگر کسی کو بتا دی جائیں تو سورج کس جگہ واقع ہے اس کو ریاض میں اس کا تعین ہو جائے گا <laughs> لیکن اس میں ایک بات ہے وہ یہ کہ میل جو ناپتے ہیں ہم وہ ناپتے ہیں دائرہ مدری نہار سے یہ مدری نار ہے اس سے میل سورج کا ادھر ہے یا ادھر ہے مدری نہار سے ناپا جاتا ہے اور جو رائٹ اسنشن ناپتے ہیں مطلب اس سوائی وہ ناپتے ہیں ہم جو نقطۂ ابتدائے ربی ہے اس کے خط سے اب اوغلن تو ہمیں نقطۂ اعتدال ربیع کا ہی پتہ نہیں کس جگہ واقع ہے پھر ہم نقطۂ اعتدار ربیع سے کسی جرم سماوی کا فاصلہ ناپیں اور گھنٹے منٹ میں نہ پیں یہ کیسے ممکن ہے ہمارے لیے ممکن نہیں اسی طرح سورج کا محل ناپ لے ہم لوگ کہ ابھی اس کا محل اتنا ہے کسی نے بتا بھی دیا کہ ابھی کس درجے ہے تو کسی ستارے کا محل کسی چاند کا محل کیا چاند کا محل دس درجے ہے کسی نے کہہ دیا تو ہم دس درجے کہاں سے ناپیں گے کیونکہ ہمارے لیے مودن نہار کا پتا نہیں کس جگہ سمانت بن رہا ہے نشان تو لگا ہوا نہیں اس کا تو یہ جو دو چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے جیڑ میں سماوی کی تعین تو ہوتی ہے لیکن ہمارے لیے نہیں یہ تعین ہوتی ہے کسی فلکی کے لیے فلکی سے مراد وہ شخص ہے جو کسی رسد گاہ میں بیٹھا ہوا اس کے پاس آلات موجود ہیں ان آلات کے ذریعے سے اس کو بتا ہوگا کہ ابھی اس وقت نقطۂ اعتدار ربیع کس جگہ ہے اور پھر اسی انہیں آلات کو جب گھمائے گا تو اتنے گھنٹے منٹ بن جائیں گے اور انہی آلات کے ذریعے سے اس کو پتا ہوگا کہ اس وقت دائرہ محتر نہار کون سی جگہ پر ہے تو اس سے پھر وہ اس کو گھمائیں گے تو وہاں تک پہنچ جائیں گے لیکن ہمارے پاس وہ آلات نہیں لہذا ہم ان دو چیزوں سے کسی جی سماوی کی تعین نہیں کر سکتے عامی آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ رسدگاہ میں موجود نہیں ہے اور اس کے پاس حالات موجود نہیں ہے <تصفح> یہ بھی ایک نظام ہے جن سماوی کی تاریخ کے لیے ہی ہے لیکن ہمارے لیے نہیں یہ فلکیوں کے لیے یہ رسدگاہ گاہ میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے یہ کسی نے کوئی مالدار آدمی ہے اور اس نے اپنے گھر میں ٹیلی اسکوپ رکھی ہوئی ہے جس کے اندر یہ دونوں چیزیں سہولتیں موجود ہے تو وہ کر سکتا ہے ویسے ہی نہیں یہ <laughs> جو نظام ہے <laughs> یہ جو ٹوڈ البرد ارض البرد سے ارض پر کسی اقدام کی تعدید کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں قربی محبت نظام اس کا نام ہے برد اور ارض البرد سے کسی مقام کی تعلیم جب ہم قرے عرض پر کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قربی محدد نظام اور جب فلکی میلیشمس اور سعود مستقیم کے ذریعے سے کسی جن میں سماجی کی تعین کر رہا ہوتا ہے تو اس نظام کو کہتے ہیں محدد نظام کا نام ہے اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں استفائی محدد نظام وہ نظام ہے جس میں میلیشم اور سود مستقیم کے ذریعے سے کسی جیل میں سماجی کی تعلیم کو رہسمان ہوتی ہے قربی محدد نظام وہ نظام ہے جس میں تر البرت اور ارز البل کے ذریعے سے کسی مقام کی تعلیم کو رہسمان ہوتی ہے کہ ان دونوں دو نظاموں کی تعریف یہ بن جائیں گے اس کی اور اس کی یہ اس کی تعریف ہے اس کی تعریف ہے اتنی بات سمجھ میں آ گیا ہو رہا کہ دو نظام ہیں ایک استوائی محدت نظام ایک کروی محدت نظام قروبی محدت نظام سے قور ارض پر کسی مقام کی تعین ہوتی ہے اور اس میں یہ دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں طول برت اور عرض دوسرا اس دیوائی محدت نظام ہے اس کے ذریعے سے قر سما میں کسی جرم سماوی کی تعین ہوتی ہے اور اس وقت دو چیزیں یہ ہیں بیل اور سود ان کے ذریعے سے ایک چیز رہ جاتی ہے کہ ہم نے اگر کسی چیز کی کسی میں سماوی کی تعیر کرنی ہے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ چاند اس وقت کہاں ہے ہمارے پاس اس کا ڈیٹا موجود ہے لیکن معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ چاند کہاں ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا ہم نے خود ایسے سی آمنی آدمی ہے معلوم کرنی تو اس کے لیے ایک تیسرا نظام ہے اس نظام کو کہتے ہیں افقی محدد نظام افقی محدد نظام محدد نظام سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے افو کو سمجھنا ہوگا کہ افوک کیا چیز ہے آدمی جس جگہ کھڑا ہوتا ہے اس جگہ پر اس کے جو سر ہے اس سر کی مہاذات میں آسمان میں جو نکتا ہے اوپر اس نقطے کو کہتے ہیں سمت راس آدمی جہاں کھڑا ہے اس کی سر کی محاذات میں آسمان میں جو ڈھونڈتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سمت ال اس کا نام ہے سمت الراز یہ جی یہاں پر ایک آدمی کھڑا ہے یہ اس کا سر ہے یہ آسمان میں رکتا ہے یہ <تصفح> جو, جو ن ہے اس کو کہتے ہیں سمت راس انگریزی والے اس کو کہتے ہیں زینت زینت کہتے ہیں اس جہاں آدمی کھڑا ہوئے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے سراخ کریں نیچے نکل جائے زمین کے دوسری طرف نکل کر دوسری جانب جو آسمان ہے اس کے اوپر جو دکھتا ہے اس کے پاؤں کے سامنے سیدھے نیچے مہاذات میں کہتے ہیں سمت ال قدم اس کا دوسرا نام ہے نظیر است نظیر اس بھی کہتے ہیں اس کو وہ سمت ال ہے یہ نظیر اسمت ہے یعنی اسی کی طرح کی چیز ہوئی ہے کی طرف انگریزی والے اس کو کہتے ہیں نادر نادر اصل میں نادر نذیر اسی سے بنا ہے نازیب نظیر نازیب اس کو نادر بنا دیا نادر جو ہے نا وہ اصل میں نظیر تو نظیر سے نادر بنا دیا یہ ہے وہ نادر یہ ہے زینت یہ سمتول راس یہ سمتول قدم عربی والے لفظ سب سے آسان ہے ہمارے سمجھنے تو سنتل راس جو ہے آدمی کا اس سے اگر آپ ناپنا شروع کریں آسمان بہان سے آسمان کو ناپنا شروع کریں یہاں میں کھڑا ہو اس جگہ ادھر سے ناپنا شروع کروں یہاں تک روبے دائرہ بن جائے گا سامنے تک نبے درجے پھر وہاں سے نیچے چلے جاؤں گا یہاں جب پہنچ جائیں گے تو ایک سو اسی درجے بن جائیں گے مس دائرہ یہاں سے ادھر سامنے آ جائیں گے تو دو سو ستر درجے بن جائیں گے واپس ادھر جاؤں گا تین سو ساٹھ درجے بن جائے یہ پورا دائرہ بن جائے گا یہاں سے نبے ایک دو سو ستر تین سو ساٹھ واپس سمتول راس سے چاروں طرف نبے نبے درجے آپ نیچے چلے جائیں ادھر भी ادھر بھی ادھر بھی ادھر भी یہ سمتول راس اگر آپ وہاں سے ادھر بھی نبے درجے ادھر بھی نبے ادھر, بھی نمی, ادھر بھی یہ جب چاروں طرف سے مل جائے گا تو اس کو ہم کہیں گے دائرت الفق اس کا نام ہوگا دائرت الفق سب تو راج سے نوے درجے پر بننے والا دائرہ وہ دائرت الفق کہلاتا ہے اسکول پھک بھی کہتے ہیں دائر پھک بھی کہتے ہیں آپ کی مدد وہ مثلاً یہاں پر ہے یہ इसका नाम दूसरा उफुक के हकीक भी है उफुक के हकीक भी कहते हैं अंग्रेजी वाला इसको कहते हैं और राइसन सत उफुक یہ حقیقی یہ جب ہم خارج میں ناپیں گے اس کو سبتر رات سے ایسے سیدھا کر کے جب ہم ایسے ناپیں گے تو یہ جو سامنے نوے درجے جو بنیں گے نا تو اس میں آپ دیکھتے ہیں ادھر سے اگر بالکل میدانی علاقہ ہو آسمان اوپر سے آ رہا ہے اور ایسے جا کے زمین کے ساتھ مل رہے ہیں ایسے چاروں طرف آسمان زمین جیسے مل رہے ہیں تو جہاں آسمان زمین مل رہے ہیں اس آسمان زمین کے ملنے سے تھوڑا سا اوپر بنے یہ نبے درجے اس سے تھوڑے سے اوپر بنتے ہیں یہ مثلاً آسمان زمین یہاں مل رہے ہیں ہمیں جو آسمان زمین جو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ یہاں تک آئے تک اور ہمارا افو کے ٹیکی یہاں بنے گا ادھر بھی ہمیں جو آسمان زمین نظر آئیں گے وہ یہاں تک نظر آ رہے ہوں گے افو کے ٹی یہ ہے یہ جو تھوڑا سا فرق ہے ہمیں آسمان یہاں تک نظر آ رہا ہے یہ تو افق حقیقی ہے لیکن اس سے مزید نیچے تک بھی آسمان نظر آ رہا ہے اس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں اس میں کہتے ہیں افوق کے ترسی افق ترسی کہ دو افوے ایک افو کے حقیقی دوسرا افق ترسی افق حقیقی تو سنت اور راج سے نوے درجے پہ بنتا ہے افو کے حقیقی نوے درجے سے کچھ مزید نیچے بنتا ہے افو کی ترسی مزید کچھ تھوڑا سا نیچے بنتا ہے اب یہ کیوں ایسے نیچے بنتا ہے افو کی ترسی تو اس کا ایک وجہ ہے عام سادہ سی وجہ اس کی وہ یہ کہ جب ہماری آنکھ سے جو شعا نکلتی ہے جو نظر ہے نظر ایک شعا یہ یہ جب شوا کی نظر نکلتی ہے یہ سیدھا سفر کرتی ہے بالکل خط کی شکل میں سیدھا سفر کرتی ہے الا یہ کہ اس کے آگے کوئی دبیز چیز آ جائے اور وہ ایسی فضا ہو جس کے اندر کثافت ہو موٹائی ہو اور اس سے جب یہ گزرے گی گزرتے وقت یہ اپنا تھوڑا سا رخ تبدیل کر لیتی ہے جو نظر ہے جو روشنی ہے شعا ہے یہ وصل ایک آدمی یہاں سے ایسے دیکھ رہا ہے ادھر ایک آدمی کی آنکھ ہے وہ یہاں سے جب دیکھ رہا ہے تو یہاں سے نکلنے والی شعا ایسے سیدھا سفر کرے گی پل یہ ہے کہ آگے ایک مزید موٹا سا ایک ادرسہ آپ رکھ دیں تو اس میں سے جب گزرے گی تو یہ ایسے جانے کی بجائے ایسی چلی جائے گی اس میں سے گزرتے ہوئے ایسے سیدھے جانے کی بجائے اپنا تھوڑا سا رخ موڑ لیتی ہے ایسے تو ہم لوگ جس سے ہم کھڑے ہوئے ہیں جس فضا میں کھڑے ہوئے ہیں اس میں بظاہر کا ہمیں نظر نہیں آتا کچھ لیکن پھر ہر چیز چھوٹے چھوٹے ضرورات بہت سارے بے شمار زرات ہیں معمولی معمولی اور روز ضرورات جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ڈوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے اس سے آدمی آر نہ دیکھ سکے ایسے نہیں ایسے ہے کہ ان میں سے ادھر دیکھا جا سکتا ہے ہیں بہت باریک باری معمولی معمولی سے ضرورات ہیں جب آپ دیکھیں گے کہ مثلا اس چھت میں سے شراخ ہوتا ہے کبھی کبھی کو اس میں روشنی جب تیزی کے ساتھ آ رہی ہو کمرے میں تو درمیان میں ایسے ایسے کچھ زرات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو وہ جو زرات ہیں وہ ادشے کی شکل کے شیشے کی طرح بھی ہو رہے ہیں وہ ہمیں یہاں پر زیادہ محسوس نہیں ہوتے لیکن جیسے جیسے دور وہ ہماری ہم نظر جاتی ہے تو وہ جمع ہو کہ ہو کہ ایک موٹے عدسے کا کام کرتے ہیں جیسے جن دنوں میں کوہے ہوتی ہے نا ہوتی ہے شبنم پڑ رہی ہوتی ہے شبا پر آپ جہاں کھڑے ہیں آپ کو وہاں تک نظر آ رہا ہے اور وہاں جو آدمی کھڑے آپ سمجھتے ہیں شاید وہ جس جگہ کھڑا ہے وہاں دھواں ہے اور ادھر آدمی کھڑا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھویں میں ہے لیکن وہ آدمی جب جہاں کھڑا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ دھوئے میں کھڑا ہو دونوں ایک ہی میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن میں اس کو سمجھ رہا ہوں دھوئے میں ہے وہ مجھے سمجھ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے قریب بھی اسی طرح کی دودھ ہے لیکن ان سے نظر میری ٹکرا کے گزر رہی ہے وہاں جاتے جاتے وہ دودھ مزید بہت موٹی ہو گئی ہوتی اتنی ہوگی کہ اس میں سے نظر آگے نہیں جا جب نہیں جا رہے تو میں مجھے وہ آدمی نظر نہیں آ رہا ہوں. اسی طرح وہ جہاں کھڑا ہوا ہے اس کے قریب قریب جو ہے نا وہ ہے تو دھو ہے لیکن وہ کم ہے جیسے جیسے اس کی نظر میں سفر کر کے آگے یہاں تک پہنچی تو ادھر تک موٹی طے بن گئی یہ حالات اب وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تو ہوتی دونوں جگہ دونوں لیکن اپنے قریب کم نظر آتی ہے دور زیادہ نظر آتی ہے اسی طرح یہ ادرسے ہر وقت اس فضا میں موجود ہے لیکن یہاں کم نظر آ رہے ہیں جیسے جیسے جائیں گے لیکن یہ اتنی مقدار نہیں ہے کہ ہماری نظر کے لیے ساتر بن جائے ساتر نہیں بنتے اس سے ہماری نظر گڑ جاتی ہے جب افو تک پہنچتی ہے تو وہاں تک یہ موٹ آئینہ آئنس جو ہمارے پاس کسی نے رکھ دیا ہے موٹ آف شیشہ شیشا ادشا رکھ دیا ہے اس میں سے جب ہماری نظر گزر رہی تو اپنا ایسے تبدیل کرتی وہ جب رخ ایسے تبدیل کرتی ہے تو ضابطے کے مطابق ہمیں آسمان یہاں تک نظر آنا چاہیے تھا لیکن ان ذرات کی وجہ سے ہماری آنکھ کی نظر جو اے ایسے نیچے گڑ جاتی ہے نیچے مڑ جاتے تو یہاں تک آسمان ادھر بھی نظر آ رہا ہے ادھر بھی نظر سمجھ میں آئے اس کا اسکولوں اس وغیرہ میں نویں نا جماعت میں جب فزکس وغیرہ پڑھاتے ہیں کسی نے پڑھا ہو تو وہاں تجربہ کرواتے ہیں میں پہلے اس کا کہ ایک منشور ہوتا ہے منشور ایسی اور ایسے کونے اس کے بنے ہوتے ہیں شیشہ کی شیشے کی رکھتے ہیں نیچ میں اور اس کو کہتے ہیں تاریخ کو کہ ادھر ایک پن لگاؤ اور اس کے سامنے ہے اور ان کے سامنے پھر دوبارہ روپینے دو ادھر لگاؤ وہ تعریف ادھر پینے, پینے لگاتا اس کے سامنے بالکل ایک ہی خط میں سیز میں پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اٹھاؤ جب اس کو اٹھانا ہے تو یہ پینے یہاں نہیں لگی ہوتی بلکہ ادھر لگی ہوتی ہے ادھر کی وجہ تو اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ روشنی یہاں سے ادھر جا رہی تھی جاتے جاتے کیونکہ اس میں سے گزری تو اپنا روم اس نے ادھر تبدیل کر لیا نا تبدیل کر کے اور جب نکلی ہے تو وہ ادھر سے نظر آ رہی ہے تجربہ کرواتے ہیں اور اسی طرح ہوتا ہے اگر آپ بھی اس کو کر کے دیکھیں گے تو ایسے ادھر سے آپ نے سیدھا دیکھ کر لائن نظر آئی ہے ادھر بھی دو لگ لگی ہوئی ہیں اور پھر جب اس کو اٹھاتے ہیں اور خط کھینچتے ہیں تو اس میں فرق ہوتا ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے جتنا ہی موٹا ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ کتنا اس کے اندر ہوتا اس کو okay. ان شواکت شاق انتفی شعا کر کہ شوا جو ہے نا وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے شوا مڑ جاتی ہے ہم لوگ اس کا تجربہ کرتے ہیں اس طرح ہے. ہمارے پاس وہ فزم وزم تو ہے نہیں تو ہم پیالے میں پانی ڈال دیا ایک پیالہ لے لیتے ہیں اس پیالے کے درمیان میں ایک سکھا رکھ دیتے ہیں سکہ رکھنے کے بعد اس کے اندر اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ ہماری نظر جو ہے نا وہ سکہ ہمیں نظر نہ آئے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اس میں پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جیسے جیسے اس میں پانی ڈالتے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ سکہ ہم اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن سکہ ایسے اوپر کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہماری نظر ایسے سیدھا سمر کر کرنی ہوتی ہے کیونکہ پہلے میں پانی نہیں ہے پھر جیسے جیسے پانی ڈالتے تو ہماری نظر اس کو پانی کو لگ کے ایسے نیچے مڑ جاتی ہے نیچے مڑ جاتی تو سکا بھی نیچے پڑا ہوا تھا نظر آ جاتا ہے <تصفح> صاحب کیا تھا जी, تو نئے ساتھی ہیں ان کو کر کے دکھانا چاہیے کوئی ہے ایسی ضرورت کرتی ابھی شیشے پیادہ ہو سکتا ہے دیکھ لو ہاں ساتھیوں کے پیچھے تاکہ اس کو آپ سے دیکھ لیں گے تو آسان ہو جائے گا تو پہرا یہ ایک ہوتا ہے تاخیر شواب یہ ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں ہماری نظر ادھر سے ایسے جھک جاتی ہے اس جھکنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو افق ہے یہ افوق حقیقی ہے یہ ترسی ہے ترسی ترس گھارو کو کہتے ہیں تو وہ بھی ایسے بنی ہوتی ہے ایسے کر کے اس لیے اس کا نام پہ افو کی ترسی رکھا ہو تو دو افوے ایک افو کے حقیقی ایک افو کے ترسی ہم حساب کتاب کے افو کے حقیقی کا اعتبار کرتے ہیں ترسی کو فقط استعمال کرتے ہیں ترو یا آفتاب اور گلو یا آفتاب, آفتاب کمر گلو کمر, کمر, کمر کے لیے باقی کسی حساب کے لیے نہیں جتنے بھی سالات ہوتے ہیں افوق کے حقیقی سے ہوتے ہیں صرف ترو اور غرو کے وقت میں جب سورج نظر آتا ہے تو ترو ہو جاتا ہے جب غرو ہو جاتا ہے نظر آنا بند ہو جاتا ہے تو گرو ہو جاتا ہے اس کے لیے ہم ترسی استعمال کرتے ہیں باقی سب افو کے حقیقی استعمال کیے جاتے ہیں اتنی بات سمجھ میں آپ دو صحیح ہے اس میں بھی پانی ڈال ڈالنا پڑ گیا درمیان بھی کہیں رکھوا ہے نئی ساتھ یہ دیکھتے ہیں اس کو پرانے ساتھی تو ویسے ہی دیکھا ہوا ہے جی جی صحیح ہے والے سوچنے <تصفيق> چاہیے Субтитры создавал DimaTor Добfenкото کچھ نظر آیا تو یہ اس میں دو اف ہو گئے ب ایک حقیقی افق ہے ترسی افق ہے <تصفح> <ملابا> کوئی چیز آسمان میں جو موجود ہے کوئی بھی جیوں میں سماپی چاہے سورج ہے مثلا تو سورج اگر اس افق سے مطلب سورج یہاں موجود ہے اس جگہ پر تو ہمارا یہ ہے صفر کے حقیقی ہے صفت صفر سورج یہاں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سورج ادھر سے ایسے زاویہ بن رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ سورج یہاں سے مسلط بیس درجے بلندی پر ہے یعنی بیس درجے اس کا ارتفا ہے اس سورج کا اگر ادھر ہے مثلا کہتے ہیں پینتالیس درجے سورج کا ارتفاع ہے ادھر ہے مثلاً ساٹھ درجے اس کا ارتفاع ہے ادھر ہے مثلا پانچ درج اس کا ارتفاع ہے جو اوپر ہوگا حقوق سے ہم کہتے ہیں یہ اس کا ارتفا ہے سورج کا اس کو ارتفاع بھی کہتے ہیں اور یہ جو زادیہ ہوتا ہے اس کا نام زادیائی ارتفا بھی کہتے ہیں زاویہ ارتفاع ہے ابھی سورج کا زیادیہ ارتفاع دس درجے ہے مثلاً تو اس کا مطلب کہ افق سے دس درجے بلند ہیں سورج کبھی افق سے نیچے بھی ہو سکتا ہے یہاں پر سورج ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ مشرق اس کا ذات کیا زیر افق وہ بیس درجے ہے مسر بیس درجے زیر افوق سورج سورج اگر یہاں ہے مسر یہ سورج جو ہے نا یہ یہاں سے یہ افق سے پینتالیس درجے زیر افق تو دو قسم کے زاویہ ہوتے ہیں زاویہ زیروں کو اور زاویہ بالاؤں کو کہنے یا زاویہ اتفاق عام اتفاق اس کو ہیں اس کا جو کہتے ہیں ہورائزن ہورائزن نیچے والا زاویہ برو ہورائزن ہے اس کو اینٹی ٹیوڈ کہتے ہیں ایلویشن بھی کہتے ہیں الٹیوڈ ایلویشن بھی اس کو کہہ دیا جاتا ہے الٹیوڈ اتفاق اور زبیات اس, اس کو ڈپریشن بھی کہتے ہیں ڈپریشن <coughs> سیدھی افوک. ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے ابھی سورج کا سر اس طرف ہے تو ہم کہیں گے سورج کا سر پینتالیس وشی ہے سورج اب یہاں تھا ادھر سے ناپیں گے اگر کوئی چیز یہاں ہوگی ادھر سے ناپیں ادھر ہوگی تو ادھر سے ناپیں جس جانب ہے اسی جانب سے اوپر ناپنا اس کے اتفاق اب مثلا سورج یہاں پر واقع ہے میں کہہ رہا ہوں کہ سورج کا زاگے دفاع وہ چالیس درجے ہے تو مطلب کیا ہوگا چالیس درجے مطلب یہ ہوگا کہ سورج اس افق سے چالیس درجے بلند ہے افق سے چالیس درجے بلند ہے جب میں اس سورج سے ایک دائرہ کھینچوں نیچے چلا جائے افک پر وہاں سے ایسے گزرے میرے سمتر قدم سے گزرے ایسے آئے میرے سمترنا سے گزر کر پھر سورج کے پاس چلا جائے تو یہ پورا گراہ تین سو ساٹھ درجے کا ہو ان تین سو ساٹھ درجے میں سے وہاں سے لے کر یہاں تک جو گاویہ بن رہا ہے یہ پینتالیس درجے یہ مطلب ہوتا ہے یہ سمجھ میں گا ارتفا ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی ارتیفا یہ ذہن میں رہے دوسری چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسمت اس کا نام ہے اسمت وہ کیا بلا ہے وہ ہوتی ہے کہ مذہب ادھر ای شمال ہے بالکل شمال ہے یہ اس شمال کو میں صفر فرض کرتا ہوں یہ زیرو ہو ہے اس کے بعد میں ادھر کو گھومتا ہوں بدرف مشرق مشرق ادھر ہے ادھر سے گھومتا ہوں میں پانچ درجے دس درجے بیس درجے چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نبے درجے ادھر ادھر ادھر سے پھر نبے سے آگے چلتے جائے ایک سو اسی درجے ادھر آ جائے ادھر سے پھر ادھر چلے جائے گا دو سو ستر درجے وہاں سے گھوم کے واپس آ گا پھر دوبارہ تین سو ساٹھ یا صفر باتیں کہ وہاں تک آ جائے یہ افق کے حقیقی کے اوپر ایسے درجاتا ہے شمال سے بطرفے مشرق افق کے اوپر ناک جانے والے درجاتے ہیں جس میں شمال صفر اور آئین مشرق نوے این جنوب ایک سو اسی این مغروب دو واپس آئے نشمال صفر یا دو تین سو ساٹھ یہ جو دروجات ناپے جاتے ہیں ان درجات کے ناپنے کا نام ہے اسمت جس کو کہتے ہیں اسمت مثلا اگر کوئی جلد میں سمای یہ صفر ہے نا کوئی جلد میں سمای ہے یہاں بڑھوا کے تو میں کہوں گا یہ اس کی اسمت نبے درجے ہے کیونکہ یہاں سے لے کر یہ نبے درجے اگر کوئی چیز میں سواب ادھر واقع ہے کہ اس کی اسمت ایک سو اسی درج ہے ادھر واقع ہے اس کی سمت دو سو ستر درجے کوئی ادھر واقع ہے اس کی سمت صفر ہے ٹھیک ہے جی تو ادھر ہوگا صفر ادھر ایک سو اسی سامنے نبے درمیان بھی ہوا لگتا ہے سو سال کے طور پر کتنے دو سو پچاس لگانا ٹھیک ہے دو سو پچاس درجے تو اس کا مطلب یہاں سے وہ دو سو پچاس درجے ٹھیک ہے اگر کوئی سامنے ہے تو نبے درجے اگر ادھر درمیان میں یہاں سے پینتالیس درجے ادھر تک نبے آ گیا نبے سے ادھر سو آ گیا ایک سو دس بیس تیس ادھر ایک سو اسی آ گیا اس کسی کی ہے اس کو اسمت کہتے ہیں انگریزی والے اس کو کہتے ہیں عظیمت عظیمت عظیمت یا سنت یہ اسمت سے ہی عظیمت ہے مت مت اسمتھ استعمال ہے بگاڑا ہے ہمارے الفاظ کو اسمت ہے تو یہ دو چیزیں ایک اسمتھ دوسرا ارتفا دو چیزیں معلوم ہوں کسی چیز میں سماوی کے بارے میں تو ہم اس کی تعین کر سکتے ہیں مظاہر میں کہتا ہوں اس وقت سورج کا اتفاق چالیس درجے ہے उसकी تین سو تین سو نہیں دو سو پچاس درجے ٹھیک ہے تو ہم خود بخود سوچیں گے کہ دو سو پچاس درجے ٹھیک ہے تو ادھر شمار یہ تو ادھر ایک سو اسی ہو گیا ادھر دو سو ہو گیا دو سو پچاس ادھر ہوگا نہیں پھر کہہ دیے کہ اس کی اتفاق چالیس درج تو ادھر ناپیں گے چالیس درجے یہاں تو ادھر سورج میں نے کہہ دیا اس وقت چاند ہے اسمتھ اس کی اسمت ہے اسمت ہے دو سو نبے دیکھیے تو کدھر ہونا چاہیے اس کو دو سو یہ دو سو ستر ہے غریب دو ستر ہے سے ادھر دو ستر کے بعد دو سو اسی پہ دو سو نبے تو آپ کو کہ ہے تو ادھر اب انتفاق کتنا ہے کہ اگر اس کا اتفا ہے 20 درجے تو کہاں دیکھیں گے ادھر آسمان میں تو نہیں دیکھیں گے نا پتہ دیکھیں گے ادھر 20 درجے وہ ڈاکینے کا طریقہ ہوگا لیکن ٹھیک ہے اتنا تو پتا چل جائے گا نبے درجے ہیں تو 20 درجے ادھر ہوگا پر اس کی تاجنگ ہو جائے گی نام اگر کسی نے کہہ دیا کہ ابھی اس وقت چاند کی درجے تو کہاں ہوگا ایک سو درجے ادھر ہوگا کیوں اس لیے بھی نینی مشرق ہے اسے سے دس درجے ادھر ہوگا ایک سو درجے اس کا جو اتفاق ہے وہ اسی درجے تو کہاں دیکھیں گے ہم اس کو اوپر دیکھیں گے اس کو اسی درجے نہیں ہوگا ادھر نہیں دیکھیں گے آپ نیچے نہیں دیکھنا آپ کو دو چیزیں اگر پتہ چل جائیں اسنت اور اتفاق تو خود کو یہ کس جگہ ہے کہاں سے اپنا وہ بتا دیں کہ کی؟ کیسے ناپنا نا ہے کیسے وہ آگے چل کے آ جائیں گے اس کو کہیں اس کو کہتے ہیں اور ایزیمت ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے جن میں کی تعین ہوتی ہے قر سما میں تعین ہوتی ہے جرب سما کی قر سما میں تعین ہوتی ہے لیکن ہمارے جیسے عامی آدمی کے لیے کسی ایک علاقے میں یہاں اس وقت مثلاً سورج کا اتفاق اگر ہے چالیس درجے تو کراچی میں چالیس درجے نہیں ہوگا کم ہوگا یا زیادہ ہوگا یہاں اگر اتنا ہے تو اسلام آباد میں اتنا نہیں ہوگا اس سے کچھ کم ہوگا یا زیادہ فرق ہوگا یہاں اگر سورج کی اسمت ہے دو سو پچاس مثلاً تو کراچی میں کچھ اور ہوگی ملتان میں کچھ اور ہوگی سہیوان میں کچھ اور ہوگی لاہور میں کچھ اور ہر ایک علاقے میں الگ الگ ہوگی کیونکہ ہر ایک کا الگ الگ ہے تو لہذا ان کا اسمت بھی الگ ہوگا اور ان کا اتفاقت زافیہ بھی الگ الگ ہوگا اتفاق ادا اس لیے روا مسئلہ مصرح... اے... میں یہاں کھڑا ہوں ادھر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے وہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ اس... <تصفح> ریڈ میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں مجھے وہ کتابیں جو ہے نا تین کتابیں آخر والی نظر آ رہی ہیں زیادہ نہیں مجھے نیچے کتابیں رکھی ہیں. دوسرے نمبر پر اس میں سے مجھے تین کتابیں نظر آ رہی ہیں زیادہ نہیں اگر میں مزید آگے چلا جاؤں گا تو مجھے زیادہ نظر آئے گی اور مجھے نیچے تک نظر آ رہی ہے اگر میں پیچھے ہٹ جاؤں گا ادھر چلا جاؤں گا تو ایم کے مجھے, مجھے اوپر والی کتابیں بھی نظر نہ آئے یہ بات تو وزی بات ہے نا کہ جب میں اس کے قریب جاؤں گا ادھر جاؤں گا تو مجھے نیچے تک نظر آ رہی ہے اگر پیچھے آ رہا ہوں مجھے کم نظر آ رہا یہ کیوں اس لیے کہ میرا حقوق بدل ہے جب ادھر جاؤں گا کیونکہ افق میں بنتا ہے تو یہاں سے نبے درجے لیکن میں وہاں چلا جاؤں گا تو آگے والی چیزیں بھی آگے چلی جائے گی وہ بھی زیادہ نظر آ جائے گی میرے افک کے اندر آ جائے گی اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا کہ یہاں پر ہمیں سورج کچھ اور در کے اوپر بلند نظر آ ہے جیسے جیسے ہم اور کہیں حرکت کریں گے سورج ہے نا ان کے لیے کم درجے ہو جائے یا نا کے لے کے زیادہ درجے ہو جائے تو فرق آئے گا میرا کیونکہ ہمارا افق بدل جائے گا تو ارتفا اور سخت کے ذریعے سے جب کسی جرم سماوی کی تعین ہو جائے پورے سما میں تو اس نظام کو کہتے ہیں افقی محدت نظام افقی محدت نظام کہتے ہیں تین نظام ہو گئے ایک قرب محدت نظام دوسرا استعی محدت نظام تیسرا افق کی محدد نظام ان تینوں نظاموں کا کام میں نے بتا دیا کہ قرب محدت نظام سے کسی مقام کی تعین ہوتی ہے قرے عرض پر استفائی محد نظام سے قر سما میں کسی جرم سماوی کی سما میں کسی جیر میں سماوی کی تعجی ہوتی ہے لیکن اس میں جو دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ یہ الٹیوڈ اور سمت اور اس دفائی میں جو استعمال ہوتی ہیں وہ ڈیکلینیشن اور رائٹ اسینشن یعنی میل اور سود مستقیم, وہ اس میں استعمال ہوتی ہیں وہ فنی لوگوں کے لیے ہے یہ عامی آدمی کے لیے بھی ہے بس عامی آدمی بھی جب پتا ہوگا کیونکہ شمال میرا ادھر ہے تو اس سے خود بخود اتنے درجے کا زاویہ بنا دے گا خود اس کو پتا چل جائے گا اب رہی یہ بات کہ جب مجھے کسی نے بتا دیا کہ آپ کے چاند کی اص اس وقت ایک سو درجے ہے یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ ایک سو درجے ہے لیکن مسجد تو ہے نہیں میں کسی میدان میں پڑا ہوں تو ایک سو درجے کہاں سے نہ مجھے پتا نہیں یہاں پر پتا نہیں ہے کہ شمال ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے اینڈ اب تک پتا نہیں تو میں وہ ایک درجے کہاں سے ناپوں گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شمال کا معلوم ہونا فرض ہے کہ شمال کا پتہ ہوگا تو وہاں سے میں ایک سو اسی درجہ پوں گا یا ایک سو درجہ گا اگر پتا نہیں ہوگا تو ناپنے ناپنا بےکار ہوگا تو شمال اس طرح معلوم کیا جائے گا شمال کا پتہ کیسے چلے گا اس کے بہت سے طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ تو رہے ہیں. بالکل عام سا ہے سادہ سا اور وہ, وہی عموماً دیہاتوں میں استعمال ہوتا رہتا تھا پہلے زمانے میں اور آج کل بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو فوجی بھی اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں راستے تلاش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جس جگہ بھی موجود ہیں اس اسکولوں میں میں نے آر کیا تھا کہ یہ جو ہمارا خود بھی شمالی ہے یہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں ہے یہ یہاں جو چیز ہے یہ جو گھومتا ہے اسے پکی چیزیں تو حرکت کر رہی ہیں یہ علاقہ ادھر سے ادھر سے لگے ادھر سے ادھر سے لگے لیکن یہاں جو چیز موجود ہے وہ ادھر نہیں رہے گی وہ ادھر سے ادھر نہیں آئے گی ادھر سے ادھر نہیں جائے گی ادھر ادھر جائے گی اپنی جگہ پہ رہے گی تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم مطلب یہاں موجود ہیں تھوڑی دیر کے بعد یہ زمین گھومیں گی ہم یہاں چلے جائیں گے پھر ادھر چلے جائیں گے پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر چلے جائیں گے ایسے ہوگا پھر ادھر سے آتے, پھر ادھر اوپر ایسے جتنے بھی ستارے یا سیارے چاند جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم جب ادھر سے ادھر کو حرکت کرتے ہیں وہ حرکت نہیں کرنی وہ بھی جگہ دور ہے میں جب یہاں سے ادھر آیا مثلاً ایک کوئی چیز تھی وہ, وہ برف ہے وہ وہاں موجود ہے اگر میں چل کے یہاں سے وہاں چلا جاؤں گا تو وہ برف میرے سر پہ آ جائے وہاں سے میں آگے چلا جاؤں گا وہ برف پیچھے رہ جائے اور آگے چلا جاؤ گا اور پیچھے رہ جائے گا اس طرح ایک زیادہ آگے چلا جاؤ گا بلک چھپ جائے گا مجھ اسی طرح ہوگا تو جتنی بھی چیزیں ہیں آسمان پر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ جب ہم ادھر ایسے گھومتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ چیزیں ایسے آ رہی ہیں گاڑی میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے جیسے زمین پیچھے جا رہی ہے हाला जमीन तो अपनी जगह पर होती है हम लोग आगे जा रहे होते हैं लेकिन महसूस ही होता है कि जमीन पीछे जाए इसी तरह यह जा हम लोग उधर रहे लेकिन महसूस ऐसा होगा यह सूरज इधर पर जा रहे पहले सूरज इधर था फिर इधर था फिर इधर था सूरज नहीं इधर गया वो अपनी जगह पर है हम लोग इधर से उधर चले गए हम पहले बसा हम यहां मौजूद थे इस जगह सूरज है यहां चुरू के वह हम इधर से आगे इधर سورج گرو ہو گیا تھوڑا اوپر آ گیا پھر مزید آئے آئے آئے ادھر جب پہنچے سورج ہمارے سر پہ آ گیا ادھر آئے مزید نیچے چلے گئے سورج चला गया फिर چلا گیا پھر ادھر چلے گئے سورج اور اوپر چلا گیا پھر ادھر جب یہاں پہنچ گئے سورج گرو ہو گیا سورج نہیں جگہ دیتا لیکن ہم لوگوں نے ادھر سے حرکت کی اور ادھر آ گئے تو سورج بہت تو پھر ترو ہو جائے گا تو ان کی جو یومیہ حرکت ہمیں نظر آتی ہے ستاروں کی سیاروں کی چاند کی سورج کی یہ جو رول ہم سے سمجھتے ہیں جیسے ترو ہوا سورج کو رولو ہو گیا کہ حقیقت میں سورج شروع ہوگی اور ہم ترو رو ہو رہے ہیں سورج کے سامنے سے ہم ایسے گھوم رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں یہاں سے شروع ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے میں چکر پورا کر کے پھر یہاں آ جائیں گے یہ ہماری حرکت ہے سارے سیارے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کسی قانون کے مطابق تلو ہو رہے ہیں اور غروب ہو رہے ہیں ترو ہو رہے ہیں غروب ہو رہے ہیں اب لگی یہ بات کہ جو آدمی یہاں ہے اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ادھر ہی ہے جب ادھر ہی ہے تو اب یہ ہلتا رہے لیکن وہ اپنی جگہ پہ ہوگا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جانا یہاں سے گھوم کر ادھر سے ایسے آ گیا لیکن یہ اپنے جگہ گڑھ ہے کے اوپر جو ستارہ ہے اس کے اوپر جو ستارہ ہے وہ ستارہ جس جگہ ہے اس کے اوپر جو ستارہ ہوگا وہ جس جگہ وہ ادھر ہی رہتے اس سے ہٹ کر جو ستارا وہاں سے ادھر ایک ستارہ تھا وہ ترو ہو کے ادھر سے ادھر آئے گا ادھر والا وہاں سے ترو ہو کے بھر آئے گا ادھر والا ادھر آئے گا ایسے چکر لگائے ایسے گھومنے کی ضرورت نہیں ادھر ہی بیٹھا ہوا है ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ستارہ ہے اس کی طرف اس کے اوپر راستے ہے तो अब ہوتا ہی है कि अगर یہ پنکھا مثلا یہ سر پنکھا ہے یہ ادر کے اوپر ہے بالکل سبت الرس کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ جب ان کے اوپر ہے تو اگر میں نے اس پنکھے کی طرف رخ کر لیا ایسے سیدھا اس پنکھے کی طرف رخ کر لیا تو میرا رخ خود بدھ کی طرف بھی ہو جائے گا یہ پنکھا یہ پنکھا ہے وہ برد ہے وہ ادل کی طرف ہے اگر میں نے اس برف کی طرف ایسے رخ کر لیا تو میرا رخ خود بہت ان کی طرف آٹومیٹک سسٹم صحیح ہے تو ہمارا جومال ہے وہ ہے یہ زمین جی کے اوپر یہ تو ہمیں نظر نہیں آتا یہ تو چھپا ہوا ہے وہ بہت دور ہے ہماری نظر تو ایسے سیدھا سفر کرنا ہے نا نے ایسے سیدھا تو کچھ کلومیٹر تک زمین کی کے ساتھ لگتی ہے پھر ہماری نظر ایسے اوپر اٹھ جاتی ہے ایسے جب ایسے اڑ جاتی ہے تو اب یہ تو ادھر چھپا ہوا ہے. یہ تو ہمیں نظر آئے گی جتنی بڑی مردیں دور بین لگا یہ نظر نہیں آئے گا جب یہ نظر نہیں آئے گا تو یہ نظر نہیں آئے گا تو اس کی اوپر رخ بھی نہیں ہو سکتا جب رخ نہیں ہو سکتا پھر کیا کریں پھر یہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ اس کے سامنے جو اوپر آسمان میں ستارہ ہے وہ تو ہمیں نظر آتا ہے اس کے اوپر آسمان میں جو ستارہ ہے وہ نظر آ رہا ہے تو لہٰذا ہم اس آسمان میں جو ستارا اس کی طرف اگر رخ کر لیں تو خود بخود اس کی طرف بھی ہو جائے گا بات سمجھ میں آئی آسمان میں ستارے کی طرف اگر رخ کر لیں گے تو وہ ستارہ اس, اوپر جب اس, اوپر پھر پھر پھر اس کے اوپر ہے اس کے اوپر ہے تو خود خوب ستارے کی طرف رخ ہونا اس کے طرف رخ کرنے کے برابر لہذا اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہمارے شیمال کے اوپر کون سا ستارہ ہے اور وہ کہاں پر ہے وہ معلوم ہو جائے تو ہمارے لیے شیمال کی تعریف کرنا بہت اصمان اب وہ ہے کیا وہ کیسے پتہ چلے گا اس کے دیکھنے کے لیے تھوڑا سا آنکھوں کی ضرورت اللہ تعالی نے دو جھوبٹ بنائے ستاروں کے خاص انداز میں وہاں پر ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں ایک جھپٹ ہے اس کی شکل ہے ایسی والے اس کو کہتے تھے دبی اکبر عربی والے اس کو دبی اکبر کہتے ہیں ریچ کی شکل دیکھتی ہے یہ اس کا اس کی باڈی ہے جسم ہے یہ اس کی دوم ہے ادھر تین ستارے ہیں یہ اس کا سارے ہیں ادھر تین ستارے ہیں کے اس کی ٹانگیاں اوپر ہیں یہ ایک جرم ہے یہ چار یہ جو سات ستارے ہیں یہ والے یہ والے یہ ہر جگہ نظر آتے ہیں کراچی جیسے شہر میں بھی نظر آتے ایسے ستارے کافی روشن ہے شام پانچوں ایک تھوڑا سا مدم ہے یہ والا لیکن بیررجی بھی نظر آ جاتا یہ جو تو پہ اکبر ہے یہ شکل آپ اگر دیکھیں گے آسمان میں ایک ہی ہے اس طرح کی اور کوئی نہیں آپ کو جہت کا پتا ہونا چاہیے کہ یہ جہت جو ہے نا یہ شمال جہت ہے یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے یہ تو آپ تھوڑا سا ایسے جوڑا ہے کہ آپ یہ شکل نظر آ جائے گی یہ جب شکل نظر آ جائے تو اس کے یہ جو پہلے دوست آ رہے ہیں ان دونوں کا نام ہے دلیلین انگریزی والے اس کو کہتے ہیں پوائنٹر پوائنٹر ان دونوں کیسے سیدھا خط بنائیں سیدھا ایسے اس کی سیدھ میں آ کے آپ آ جائیں تقریبا پونے پانچ گنا فاصلہ ہوگا جتنا یہ ہے نا ایک دو تین چار اور پونے پانچ گنا تھوڑا سا ابھی کر دیا یہاں آپ کو ستارہ مل جائے گا اس ستارے کو نارتھ پول کہتے ہیں نارتھ پول یہ وہ ستارہ ہے جو ہمارے کتبی شمالی کے اوپر ہے بالکل یہ سماجی کتب شمالی ہے اس کا ستارے کا نام ہے جدئی جدی نہیں ہے جدی وہ تھا کیپلیکار یہ جدئی ہے اس کا نام ہے جدئی اس کو انگریزی والے او بھی کہتے ہیں کول اسٹار بھی کہتے ہیں رس اولسا نات اول جدائی کتبی ستارہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ سارے نام ہیں اس کے ایک تو اس طرح پہچان ہو جائے گی ये जो जुर्मान है डुबे अकबर यह ऐसे आएगा कि बगले भी जाने ऐसे गुरू हो जाएगा फिर रू होने के बाद नीचे चला जाएगा इधर से फिर दोबारा इधर से ट्रू होगा फिर इधर से आएगा ऐसे ऐसे चक्कर लगाते चौबीस घंटे में एक चक्कर पूरा करेंगे चौबीस घंटे में चक्कर पूरा करेगा रात को अगर इबाई रात में यहां है تو کچھ دیر کے بعد آئے کہ ادھر آ جائے گا آدھی رات کو یہاں ہو جائے گا پھر صبح کے وقت ادھر ہو جائے گا پھر دن کو غروب ہو جائے گا کیسے کبھی ایسا ہوگا کہ ابتدائی رات کو یہاں نہیں ہوگا ابتدائی رات کو یہاں ہوگا ادھر ہوگا ادھر سے آئے گا اور ادھر غروب ہو جائے گا ادھر سے چلا جائے گا یہ جی وقت بدلتا رہتا اس کا لیکن جس وقت موجود ہوگا آپ اس سے آرام سے خود بھی طرح پہچان کے لئے کے موجود نہ ہو یہ نیچے ہو رات کے وقت فٹ سے نیچے گزر سے ایسے گھوم کے اندر چلا گیا ہے تو آپ نے خود بھی تلاش کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جڑ بنا دیا یہاں پر ہے تو وہ یہاں پر ہے یہ اگر ایسے گھومے گا تو ویسے گھومے گا وہ آ جائے گا اوپر ایک دوسرا جگوٹ بنا دیا جٹ کا نام ہے اس کا ایک نام تو دوبیہ اکبر ہے دوسرا اس کو انگریزی والے ارسا ایم اے جی او آر میجر ارسا میجر دوبے اکبر گری بی کہتے ہیں بی ڈبلو آر ہوتا ہے ریچ گریٹ پی اور میجر دبے اکبر یہ تین نام ہیں اس کے ایک دوسرا نام بھی ہے اس کو بناتے ناش بھی کہتے ہیں بناتے ناش اور ایک انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے کہ یہ مردہ ہے چار بھائی اس کی ادھر مردہ پڑا ہوا ہے اس کی تین بیٹیاں اس کے پیچھے روتی ہوئی جا رہی ہیں یہ ایسے جا رہا ہے تو پیچھے بیٹیاں ہوتی بھی آ رہے ہیں بناتے ناش بھی اس کو کہتے ہیں یہ سارے نام ہیں اس کے بناتے ناش ہے دبے اکبر ہے افسر میجر ہے یا گریٹ بیئر ہے سارے ایک چیز کے مختلف نام ہیں جی آؤ بناتے ہیں وہ آخری چانس ہے اگر یہ نہ ملے دبے اکبر نہ ملے تو پھر میں نے ایسا کہ دوسرا دنوں میں ٹین لگا نہیں دونوں ایک دوسرے کی رخان کے ساتھ میں وہ اس کی شکل ہے اس طرح کی یہ پانچ ستارے اس طرح اس کو انگریزی والوں نے کہتے ہیں ڈبلو اسٹار ڈبلو اسٹار اربیہ نے کہتے ہیں اس کو داتر کرسی انگریزیوں نے اس کو کہتے ہیں کیشیو کیا یہ او او پی پی اے پتا نہیں ایسے ڈبل ایس ہے یعنی سی اے ڈبل ایسے کی سیو پیا پینل ہے اس کا نام اس کے ذریعے سے کچھ بھی ستارے کی پہچان اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے یہ آگے کیونکہ اس نے ادھر کو جانا ہے یہ آگے والا ستارہ ہے ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار یہاں سے ایک اور چار ان کو آپس میں ایسے سیدھا ملائیں ٹھیک ہے فرضی خط ہوگا پھر یہاں آپ نبے درجے کا زاویہ بنانے سیدھا بھی جائے گا ان کو آپس میں ملا ہے یہاں سے نبے درجے کا تقریباً زاویہ بنائیں گے تو یہ بدھ بستارہ سامنے بھی جائے گا یا آپ اس کو کریں یہ جو دو ستارے ہیں یہ والے آخری دوسرا بھی ہے یہ پہلا بھی بناؤ یہ دوسرا بھی اس کے بالکل درمیان سے آپ اتر گیا تنسیف کر لیں تو بھی سامنے آپ کو مل سکتا ہے کچھ بستار یہ ادھر چل رہے گا جیسے غروب ہوگا تو دوسرا ادھر سے درو ہو جائے گا وہی تو بھی اخبار وہ آئے گا یہ غروب جب میں سے ایک رات میں کسی نہ کسی حصے میں موجود ہوگا لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ یہ ادھر افق پر ہے ایک ادھر ادھر ہے وہ بھی ادھر ہے احو کے قریب قریب ستارے نظر نہیں آتے تو جب احو کے قریب نظر نہیں آ رہے تو آپ کو ایمرجنسی ضرورت ہے انتظار نہیں کر سکتے پھر کیا کریں گے پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا جھوپڑ بنا دیا اللہ نے بنایا اور کوئی بنا نہیں سکتا تھا وہی خود جو بھی ستارا ہوتا ہوں یہ ایک اور جو ہے اس کے اندر بھی سات ستارے اس کا نام ہے دبی اسگار یہ بھی اسی کی شکل ہے دبی اسکر جی بھی اسی طرح بنا ہوا ہے ایسے کر کے اس کی دو گھنٹ اس کو عرصہ مائنر کہتے ہیں عرصہ مائنر اثر کی دم کا آخری ستارہ ہے جدے اس کے لیے جو دو ستارے ہیں یہ واضح نظر آیا کرتے ہیں یہ والے ان دونوں کا نام ہے فرق دین فرق دین کو ان دونوں کا نام فرق دیں یہ دو ستارے فرق دیں ہیں یہ واضح نظرا ہیں اس کے بعد یہ مدھم ہے یہ زیادہ مدھم ہے یہ کچھ کم مدھم ہے یہ والا ہلکا ہے بہت یہ بھی کچھ گزارا ہے یہ واضح روشن ہے یہ واضح ہے یہ روشن ہے یہ پھر ایسے گھومتا رہتا ہے سیکھ یہ ایسے جیسے بندر کی بیچ کو دور سے آپ نے کھٹی سے مار ایسے رہ کے گھومنے وہ اکبر ہے وہ ایسے جیسے گلے پہ رسی ڈال کے دیا وہ پھر گلے کی رسی کی ڈوبتی رہتی ہے سمجھ میں آ گئی باتیں تو آسان ہے مشکل تو نہیں یہ تو کسا ہے کسکانی ہے یہ <coughs> <coughs> بس رات کو کسی وقت انشاءاللہ شاء اللہ دے بھی اگر موقع مل گیا <coughs> تو چل پہ چلیں گے ہمیں سامنے نظر آ جائیں گے ان شاء اللہ اور یہی ہمارے کام کے ایسے زیادہ بچے کے ساتھ ہمارا کام نہیں ان کے ذریعے سے تعین ہو جاتی ہے کتبی ستارے کی کتبی ستارے کی تعمیر ہو جاتی ہے جب تعمیر ہو گئی تو ستارے کی طرف آپ نے خود کر دیا تو آپ کا صفر ہو گیا اور کسی نے بتایا کہ آپ کا چاند ایک سو پر ہے اب آپ ایک خط ایسے ایک کا زاویہ ہیں بنا, رہے. بنا رہے کا سے بنا رہے آپ کی ہے ڈی سے بنا رہے آپ کی مرضی ہے کا بنائیں گے کریں گے تو چاند سورج یا کوئی ستارہ جو بھی ہوگا. ہو گیا جی تو بے ہو گیا تو اکبر ہو گیا اور بنا سی بھی ہو گیا ایک طریقہ یہ ہے لیکن اس پہ ایک بات ذہن میں رہے تھے وہ یہ کہ یہ جو کتبی ستارہ ہے ہمارا جدائی جدئی جو ستارہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے جگفی کتب ہے اس کے بالکل اوپر نہیں ہے سو فیصد اس کے اوپر نہیں ہے اگر سو فیصد اوپر ہوتا تو یہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلتا یہ تھوڑا سا ہٹ کر معمولی سا اور اتنا سا ہے کہ آپ آنکھوں سے وہ پتا نہیں چلتے کتنا ہٹا ہوا ہے اگر اس سے ہٹا ہوا ہے تو کوئی ان حرکت کرے گا جیسے یہ ستارے حرکت کرتے ہیں اس طرح کو تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے اس سی حرکت کرتا ہے وہ حرکت کتنی ہے مگر ہمارا زمین کے خود بھی شمالی یہ ہے اور اس کا آسمان میں حقیقی نکتا یہ بنتا ہے یہ اس وقت ادھر ہٹا ہوا ہے جب ادھر ہٹا ہوا ہے تو یہ جب پیسے گھومے گا نا تو یہ ابھی ادھر ایسے دائرہ بنائے گا چھوٹا سا دائرہ दायरा है चौवन धकीके का चौवन दकीके का दर्जे का नहीं चौवन दकीके का कितने धकीके से दर्जा बनता है 60 से एक दर्जे से कम एक दर्जे से कुछ कम का यह निष्पुत्र है यह जो फासला है एक दर्जे से कुछ कम है यानी ऐसे चक्कर लगाता है इधर ऐसे کبھی آگا کبھی آگا کبھی یہاں ہوگا کبھی آگا में گھنٹے میں ایک چکر پورا کرے گا جب چوبیس گھنٹے میں چکر پورا کرے گا اگر یہ یہاں موجود ہے اور آپ نے اس کی طرف رخ کر لیا تو اس کی طرف بھی ہو جائے گا اور اگر یہ یہاں موجود ہے اور آپ نے اس کی طرف رخ کر لیا تو اس کی طرف بھی ہو جائے گا لیکن اگر یہاں موجود ہے اور آپ نے یہاں کھڑے ہو اس کی طرف رخ کر لیا تو حقیقی شمار کی طرف رخ نہیں ہوگا ابھی یہاں ہے اور آپ نے اس کی طرف رخ کر لیا تو حقیقی شمار کی طرف رخ نہیں ہوگا بلکہ اتنا فرق آ جائے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات اور یہ جو چوپٹ بچی کے ایک درجے سے کچھ کم اب آپ کو ضرورت پڑے گی کہ یہ یہاں کس وقت ہوگا اور یہاں کس وقت ہوگا اس کا آسان سا طریقہ ہے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ جو دبے اوپر ہے وہ یہاں سے تلو ہوگا یہ جب یہاں سے طرو ہوگا ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ایسے آئے گا اوپر کچھ بستار یہاں ہے اس کے اوپر آئے گا یہاں سے اوپر وہ آگے چلا جائے گا اس کے دکھ کا جو آخری ستارہ ہے تو بھی اکبر کے دم کا آخری ستارہ یہ آخری ستارہ ہے سکتا یہ اوپر سے یہ کچھ ستارے لوگ سامنے ہیں یہ دم کا آخری ستارہ یہاں سے آ رہا تھا آتے آتے, آتے. جب اس سے تھوڑا سا ادھر آ جائے تھوڑا سا معمولی سا سے ادھر سرک جائے تو سمجھو کہ یہ کچھ ستارہ یہاں ہے انتہائی بستی پر अकबर की तुमका आपकी सितारा जब उसके संतुलना से थोड़ा सा आगे चला जाए समझो कि वो अभी इंचाई पर, पर है अगर डब्ल्यू स्टार का आखिरी सितारा ये डब्ल्यू स्टार है इसका सितारा बिल्कुल इसके सर पर आ जाए तो समझो कि इंचाई बुलंदी पर है समझ में आ गया कि नहीं आ دو جھبڑ جو ہے مشہور جھوبڑ انہی جھوپٹوں سے پتہ چلے گا کہ یہ انتہائی بستی ہے یا اتنا ہی بڑتی ہے اگر یہ دوبے اکبر کا آخری ستارہ ہے وہ اس کے سب پر تھوڑا سا آٹ گیا سمجھو کہ خود بھی ستارہ یہاں ہو ہے اور اگر یہ جو بستار ہے اور اس کا کچھ آخری ستارہ بالکل اس کے اوپر آ گیا سمجھو کہ وہ یہاں پر ہے اب آپ اس کی جگلوک کریں تو اینی شمال کی جگلوک ہو جائے گا اس کے علاوہ کریں گے تو این ممکن ہے کچھ بھی سارا یہاں ہو یہاں ہو یہاں ہو یہاں کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کا تھوڑا سا فرق آئے گا اور وہ زیادہ سے زیادہ چوبندگی دقیقی کا فرق ہوگا چوبندی دقیقی ادھر کو بھی ہو سکتا ہے چوبندگی کی ادھر بھی ہو سکتا ہے اس سے کم بھی فرق ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہ تعریف کرنی تو پھر این شمال بھی پتہ چل سکتا ہے پایا ہو یا نہیں پایا ہوا یہ ہو گیا میرے بھائی خود بارے کا تعجب اس کے ذریعے سے ہم لوگ شمال کا تعین کر سکتے ہیں یہ عام سادہ سا طریقہ ہے جو آم دیر بھی سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق کشتیاں بھی چلتی ہیں جہاز والے جہاز چلاتے ہیں ڈری جہاز وغیرہ چھوٹا ہے یہ بات بھی ہے کیسے پتہ چلے گا دیکھیں اگر اس کے ساتوں ستارے واضح نظر آ رہے سات کے ساتھ ستارے بازے ہیں تو سمجھو کہ وہ دوبے اکبر ہے اور اگر وہ سات ستارے واضح نہیں ہیں دو ستارے یہ ہیں یہ والے یہ والے مدم ہیں یہ اور بھی مددم ہیں یہ بھی ہلکا ہے تو سمجھو کہ دوبے اکبر ہے تو م... اکبر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ستارے بازے سوائے ایک ستارے کے یہ کچھ مددم ہے اس کا ایک ستارہ اس کا بھی ہلکا ہے لیکن وہ بھی اتنا ہلکا نہیں ہے کہ آپ کو نظر آئے وہ نظر آئے گا اس کے ستارے جو ہے وہ بہت مندم ہوتے ہیں اور اس کے قریب قریب دوبیا کے قریب قریب اور بھی بہت سارے ستارے ہیں ادھر ایک ایسے سانپ بنا ہوا ہے ایسے کر کے اس کو تین کہتے ہیں ستاروں کی ایک لائن ہے ایسی تین دین بنا ہوا ہے جب بیٹھا ہوا کنڈلی مار کے اس کی ستارے بھی ہیں لہذا یہاں کے یہ اس درجے کے ہیں جس درجے کے یہ اگر یہ نظر آ رہے ہیں نا تو یہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور انتہائی گہ میں نظر آ رہی آپ ویسے نظر بھی آئیں گے یہاں پر یہ والا نظر نہ یہ والے بھی نظر نہیں آئیں گے یہ والا یہ والے دو نظر آئیں گے یہ والا نظر آئے گا اور یہ بالکل ستاروں سے پہچانے کی آپ نے اس کے سارے بازے اور بڑے بڑے اور وہ بہت دور اونچا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پتہ چلے گا دوسرا یہ کہ آپ کو اگر تھوڑا بہت بھی اندازہ ہے نا کہ ہمارا ارض ورت تقریباً تیس درجے تقریباً پچیس درجے تقریباً اتنا ہے تو تھوڑا بہت بھی اندازہ ہے تو آپ کو اس سے بھی پہچان ہو جائے کیونکہ دو پہ بہت اونچا ہو جتنا آپ کا ارجن برد ہے جتنا ارجن برت ہے اتنی ہی بلندی پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ خود بھی ستارے کو دیکھ لیں ایک مرتبہ اور پھر اس کو افق سے لیں کہ کتنے درجے بلند ہیں جتنے درجے بلند ہوگا اتنا ہی آپ کا ارجن برد ہوگا وہاں سے اگر آپ کو ارجن برت کا رہے کہ میرا ارجن برد 25 درجے 30 درجے 34 درجے پسند ہے تو اس سے آپ وہ اگر چوکیس کا جو یہاں تک بنتا ہے نا اندر کہیں چوکیس کا ہو تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور کوئی اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو پھر آپ چلتے ہیں دوسرے طریقے کے متعلق کیوں کسی مزید کیسے مدد چلے گا جی اسمال جی ویئر کہتے ہیں گریٹ بیئر اسمال ویئر اس کو عرصہ، یہ ہے اس کا فلکیاتی نام عرصہ جو ہے نا یہ فلکیاتی نام عرصہ بائنڈر ارسا بیجل اور اسمال بیئر اور گریٹ بیئر وہ اس کے عام نام ہیں لیکن اگر آپ ان کی ارقیاتی کتاب کسی میں دیکھیں گے اس کے اوپر لکھا ہوگا یو ایم یو ایم اور یو ایم ون یو ایم کون سا لکھا ہوتا ہے یو ایم ٹو لکھا ہے ون لکھا ہے ہے ون ٹو کے ساتھ بتاتے ہیں اس کے اوپر بھی یو ایم لکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ٹو یا اس کو ٹو اس کو ون کہتے ہیں میرے ایسے سب اس کی باقی شکل اسی طرح ہی ہے جیسے اس میں اس کا پاؤں ہے ایسے ادھر ایک ہے گھوشنا ہے ادھر بھی है ایسے بناؤ اس کا بھی بڑے کا بھی اس طرح ہے. اس کا بھی اسی طرح اس کا بھی ادھر منہ <سؤال> ہے اس طرح ہے بنایا ذات ال کرسی بھی ہے وہ کتاب میں تصویریں بھی جو بنائی انہوں نے اس میں بھی اسی طرح ہے یہ ڈبری اسٹاف ہے اس کے اوپر بھی کرسی کے اوپر انہوں نے عورت پتہ بنائی بچھائی ہوئی ہے ذات ال کرسی وہ عورت ہے کرسی والی ان میں سے ہر ایک ستارے کا الگ الگ نام ہے یہ اس کا کپ ہے یہ اس کا है ہے یہ اس کا ید ہے ایسے نام ہے کون سا ستارے سے کیا بنتا ہے اس کی عورت کا بنائی ہوئی عورت بنائی ہوئی اور میک اپ کر رہی ہے ہاتھ میں ایسے ایک آئنا پکڑا ہوا اور دوسرے ایسے کر رہی ہے کیا کر رہی ہے بڑے بڑے پسندان بھی بنائے جب اپنے نکال کے پیار تو یہ کو دیکھنے سے آدمی کا بالکل ذین بازی ہو جائے جب آپ دیکھیں گے خارش کے اندر تو پھر ایک مرتبہ بہترتے ہیں ستر آدمی ہمیشہ کے لیے وہ اس سے واقف ہو جاتا ہے موسم نہیں ان شاء اللہ کتنے منٹ باقی نماز اگر کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دے دیں دوسرے گے دوسرے طریقے ان کروں کو بتائیں گے کہ اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے سبار. وہ وغیرہ کام